بولے اے ہمارے باپ ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنی اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور اب کسی طرح ہمارا یق نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں